الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم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 اسلام کم بل یمن علیہات واللہ بما تعملون صدق اللہ گزشتہ نشست میں سورت الحجرات کی آیت نمبر چودہ کے حوالے سے اسلام اور ایمان کے مابین فرق کے زمن میں گفتگو ہو رہی تھی اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ عام طور پر قرآن حکیم میں اسلام اور ایمان اور مومن اور مسلم مترادف اور ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جائیں گے اور بالکل ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر اس کی وجہ بھی واضح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ایک ہی حقیقت کے دو رخ باطن میں ایمان عمل میں ظاہر میں اسلام ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی ایک شخصیت کہ جو ایک نفسیاتی اعتبار سے ایک وحدت ہے اس کا یہ ظاہر و بات در حقیقت ایک دوسرے سے گہرے طور پر مربوط ہے تو ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے اب اسے چاہے مومن کہہ لیجیے چاہے مسلم کہہ لیجیے کال دی روز بائی یعنی نیم اٹ ول اسمیل اے سویٹ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر دو مقامات آپ کے سامنے رکھوں سورہ زاریات میں فرمایا فاصلج نا من کا نا فیحا من المنین فما وجد نا فیحا غیر بیتم منل جس قوم پر اللہ تعالی کا وہ آزاب آیا جس کا ذکر ہو رہا ہے آیات پینتیس سو اور سورہ زاریات کی یہاں یہ مومنین اور مسلمین کا لفظ بالکل ہم مانی فاخر من کا نا فیحا منل اس بستی میں جو بھی اہل ایمان تھے انہیں ہم نے نکال لیا عذاب آپ کے آنے سے پہلے فمام جنا فیحا غیر بیتی من مسلمین اور نہیں پایا ہم نے اس میں سے کوئی ایک بھی گھر مسلمانوں کے سوا مسلمانوں کا بس ایک ہی گھر تھا اور اسی میں سے ہم نے جو صاحب ایمان جو تھے وہی مومن تھے وہی مسلم تھے انہیں نکال لیا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ بالکل ہم مانی ہیں اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر چورانوے میں فرمایا ولا تک من القاء لکم السلام میں اے مسلمانوں جو کوئی شخص میں سلام کرے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جبکہ ابھی مشرقین اور مسلمانوں کے مابین حالت جنگ جاری تھی جزیرہ نما عرب میں ابھی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آیا تھا مسلمانوں کے غلبے کا اسلام کے غلبے کا تو اب فرض کیجے کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر کسی طرف جا رہا ہے کوئی شخص درمیان میں ملا ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے یعنی وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن نظر آیا بظاہر کہ اس کے پاس کچھ مال ہے اگر ہم اس کا اسلام تسلیم نہ کریں اسے مشرق یا کافر سمجھ کر قتل کر دیں تو اس کا مال مال غنیمت کے طور پر ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں تو ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ تم مومن نہیں ہو تم جھوٹ بوٹ کا دعویٰ کر رہے ہو تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے تم اسلام کا اظہار کر رہے ہو اس سے روکا گیا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو شخص اسلام کا اظہار کر رہا ہو تم اس کو کہو کہ لستا مومن آتے, تم مومن نہیں تو میں قبول کرنا ہو اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ان کا ایک مشرق سے ایک کافر سے اور جب وہ اوور پاورڈ ہو گیا وہ کافر اس نے سمجھا کہ اب میں نہیں بچ سکتا میں پورے طور پر ان کے قابو میں آ گیا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا اشد اللہ الہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اب یہ حالات بالکل ایسے ہیں کہ جہاں تک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ اسی کا ہے کہ اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہے اب تک یہ لڑ رہا تھا مقابلہ کر رہا تھا جب بالکل بے بس ہو گیا تو جان بچانے کے لیے بطور ڈھال اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو چونکہ اس کے لئے بہت ہی مضبوط گراؤنڈ موجود تھا یہ گمان کرنے کے لئے تو حضرت اسامہ نے تلوار نہیں روکی گردن اڑا لی لیکن دل میں خلش نہیں کھٹک رہی حضور کے پاس آ کر تذکرہ کیا کہ ایسا واقعہ آیا میں نے اسے قتل کر دیا حضور نے فرمایا اسامہ تم نے کیا کیا تم نے کلمے کو ہوتے ہوئے قتل کر دیا حضرت اسامہ نے ہٹ اس کیا نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا آپ نے اس کی نفی نہیں کی تھی آپ نے تردید نہیں کی لیکن صاف کہا اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دونے جب یہ کلمہ آئے گا تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کے اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائی تو جان لیجئے کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ جو شخص بھی اسلام کا اظہار کرے ہم اس کو یہ کہیں کہ تم مومن نہیں ہو یہ بات بالکل یعنی یوں سمجھے کہ خارج بحث ہے اللہ یہ کہ البتہ اس میں ایک استثناء ہوگا کسی شخص کے بارے میں ہمیں اور کچھ معلوم نہیں تب تو یہی حکم ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں لیکن فرض کیجئے کہ اس شخص کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن یہ تو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ قرآن کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ بات سے بادل موت کا قائل نہیں ہے. یہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ جنت اور دو کو نہیں مانتا اب تکفیر ہوگی تکفیر ایک سانوی عمل ہے لیکن جہاں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر کی جا سکے اصل میں لفظ تکفیر کے معنی چھانٹ دینا دھو دینا جیسے کہ آتا ہے کفر عنا سیے آتے اللہ دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو تو تکفیر ہے مسلمانوں میں سے ان کو چھانٹ دینا علیحدہ کر دینا جدا کر دینا کہ جو واقع مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کی بنیاد ہوگی کوئی کہ ان کے قول میں ان کے عقیدے میں ان کے موقف میں کوئی بات ایسی ہے کہ جو ایمان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے منافی اس بنیاد پر تکفیر ہونا یہ ثانوی بات ہے لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہے اس کا ایمان کا دعوی ہم رد نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے لفظ کا تو ہرگز مومن نہیں بار اس کے علاوہ بھی سے یہ مضمون تو چونکہ قرآن مجید کا بہت ہی عام مضمون ہے اور بہت تفصیل سے اس میں حوالے دیے جا سکتے ہیں خود اسلام اتنی بلند شہ ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا منکول ہوئی ہے سورہ بقرہ میں بنا وجہنا مسلم بین لکھ اب منظر امت اب مسلمت رکھ مجھے ہم دونوں کو باپ بیٹا کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہم دونوں کو اپنا فرما بردار اپنا مسلم بندہ بنائے رکھ اور ہماری امت میں سے بھی ہماری نسل میں سے بھی ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ برپا کی پاکی تو اسلام تو بہت بڑی ہے بہت بلب شہر لیکن اسلام اور ایمان کا فرق جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر اس کو سمجھنا اور اس کا محل اور مقام اور اس کی اہمیت کو معین کرنا یہ اپنی جگہ ہے تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن مترادف اور ہم معنی الفاظ کے طور پر مستعمل ہیں البتہ اس میں ذرا ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی دو جو جوڑے اور بھی ہیں اصطلاحات کے کہ جن میں یہی نسبت ہے اور وہ نسبت کیا ہے عام اور خاص کی نسبت ہے جیسے یہ ہے مومن اور مسلم ایسے ایک لفظ ہے جہاد اور قتال جس پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ جہاد اور قتال اسی طرح ایک جوڑا ہے نبی اور رسول یہ تین جو ہے پیئرز ہیں اصطلاحات کے قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات کے تین جوڑے ہیں ان تیروں کے مابین جو ہے دو دو فرق جو ہے ایک ایک جوڑے کے ان میں وہی نسبت خاص اور عام ہے یعنی مومن خاص ہے مسلم عام ہے ہر مومن تو لازمن مسلم ہوگا ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے کتال خاص ہے جہاد عام ہے کتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد لازمن کتال نہیں ہوتا اسی طرح رسول اور نبی ہے ہر رسول تو لازمن نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا نبی عام ہے رسول خاص ہے جہاد عام ہے کتال خاص ہے اسلام عام ہے ایمان خاص ہے اب دوسرا نقطہ یہ نوٹ کیجئے پرانے مجید میں بعد ایسے مقامات ہیں جہاں دو ایمان سامنے آتے ہیں اب آپ اس کے ایمان کے دو پہلو کہہ لیں ایمان کی دو قسمیں کہہ لیں ایمان کے دو درجے کہہ لیں ویسے تو ایمان کے کمیت کے اعتبار سے تو درجوں میں بے شمار ہوں گے درجے ایک عام ہم میں سے کسی شخص کا ایمان ہے اور ایک ایمان ابو بکر صدیق کا ہے اور ایک ایمان محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہ نسبت خاک راب عالم پاک خر ہمارے ایمان کی تو کسی عام صحابی کے ایمان سے بھی کیا نسبت ہوگی لیکن خود صحابہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ فرق مراتب تھا ابو بکر کا ایمان اور ایک عام صحابی کا ایمان بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوگا درجات کے اعتبار سے لیکن دو بیسک کیٹیگریز ہیں ایمان کی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے ایک تو سورہ نسا کی آیت نمبر 136 میں یا عام انو آم انو بلاہ و والکتاب <سؤال> ہی نزل کتاب الزی والکتاب رسول ہی من کتاب قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیے اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کیے اب یہاں دیکھیے اسلوب ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ کیا معنی ہوئے دو ایمان ہو گئے ایک ایمان تو انہیں حاصل ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے یا ایو آ مرو لیکن کوئی اور ایمان ہے جو ابھی حاصل نہیں ہے جس کے حصول کی ترغیب دی جا رہی ہے یا عامن الذین ہے رسول ہی ورسوله کتاب الزی نزل على رسوله والکتاب کتاب انزل من قبل سورت النساء آیت 136 یہی انداز ہے سورہ صف کی آیت 10 اور 11 کا یا یو الذین آمن سے خطاب ہے یازین عامن حل ادم اعلی تجارت ان تنجی کم من ازابن علی تو دونا فی اللہ و رسول و وط و جاہد الفی سب اللہ وسکم ظالم خیر اللہکم انکن اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں جہنم سے دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے نجات دلا دے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں کھپا دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو معلومہ خطاب بھی آئی الذین احمروں سے اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے تو یہ دو مقامات اس اعتبار سے اہم ہے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان دو مختلف ایمان ہیں روح قرآن یعنی اس کے لیے کوئی اور خارجی دلیل نہ بھی ہو تو قرآن مجید کی ان داخلی شواہد سے ثابت ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں ایمان کی یہ دو ایمان کو ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہی ہے در حقیقت کے جس کو سورہ حجرات میں ایمان اور اسلام کی دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحات کے حوالے سے ممیز کر دیا گیا ایک ایمان ہے اقرار باللسان والا ایمان ایک ایمان ہے تصدیق بالقلب والا ایمان ایک ایمان ہے ظاہری ایمان ایک ایمان ہے باطنی اور حقیقی ایمان یہ دو ایمان ہے پہلے ایمان کو آپ بانی ایمان کہہ یا اسلام کہہ اور دوسرے ایمان کو حقیقی ایمان کہہ لیں یا مجرد ایمان کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی وہی ہوں گے کہ وہ تصدیق قلبی والا ایمان ہوگا یہ ہے در حقیقت کے جو اس آیت مبارکہ کا اور یہ جان لیجے کہ یہ مقام میرے ان کی حد تک منفرد ہے قرآن مجید میں اگرچہ دو ایمانوں کا تذکرہ ایک تیسرے مقام پر بھی ہے اور وہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ترانوے ہے وہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں جب تک شراب کی آخری حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اگر تم پیتے رہے ہو تو اگرچہ وہ نجس تھی اگرچہ وہ ممنوع تھی حرام تھی لیکن اس کی وجہ سے اب اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہ کرو جیسے کہ جب آخری حکم آ گیا تو مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوئی یہ اگر کوئی نجس شے تھی اور یہ اتنی ہی بری شے تھی تو ہم تو پیتے رہے ہمارے تو وجود کا جز بن چکی ہمارے اندر جو ہے اس کے اثرات گویا کہ قائم ہو گئے اس تشویش کو رفا کرنے کے لیے فرمایا گیا لزین امنو عامل ہات جو نا فی ماتائی <تَعِمُوا> من وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکمل کیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس پر جو وہ پہلے کھا پی چکے ادامت تکو و عامن عامل ہات سمت تکو و عامن سمت تکو و سنو حب المحسن جب تک کہ یہ کیفیت برقرار ہے کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیکمل کیے پھر ان میں اور تقویٰ پیدا ہوا پھر اور ایمان لائے پھر ان میں اور تقویٰ پیدا ہوا اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے یہ آیت جو ہے آیت نمبر ترانوے سورہ معاہدہ کی ہے تو بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہاں تین لیولز کا تعین ہو رہا ہے ایک ایمان پہلا ایک ایمان دوسرا اور ایک احسان اور واقعہ کے اعتبار سے پہلا ایمان جو ہے وہ در حقیقت اسلام ہے ظاہری ایمان اولی ایمان جیسے ہی کسی شخص نے کا اشد اللہ الہ اللہ وشد اللہ محمد الرسول اللہ اس مومن ہو گیا یہ اسلام یہ اسلام والا ایمان ہے یہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر کہ اسے دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا پھر اگر واقع دل میں ایمان داخل ہو گیا اب وہ حقیقی ایمان ہے اظامت تکاؤ وہ آمن و عامن الصوالحات سمت تکاؤ و آمنو دوسری مرتبہ پھر مزید تقبہ ہوا دل میں داخل ہوا ایمان اب وہ ہوئے مومن سمت تکاؤ و پھر تیسرا درجہ یہ ہے ایمان اتنی گہرائی تک پہنچ جائے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ انسان کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے انقابود اللہ کانا کا ترا ہو فعلم تکن ترا ہو اس درجے استحظار ہو اللہ تعالیٰ کے یقین کا کہ انسان ایسے اللہ کی بندگی اور اطاعت کر ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہو ہر وقت مستحضر رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت ہو جائے اور دائمی ہو جائے تو یہ درجہ احسان ہے یہ بلند ترین منزل ہے عزرو قرآن اسی کے حوالے سے اب نوٹ کیجیے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اسایت مبارکہ میں ایک مغالتا لوگوں کو ہو گیا کہ شاید یہ منافقین کا تسکرہ ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں پچھلی نشست میں لیکن حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر یہ اول الفیصل جس کو ہم کہیں گے اول فیصل وہ کہا ہے امام بن تیمیہ نے کتاب المان ان کی بڑی مشہور تصنیف ہے اگرچہ اس کی اکثر مباحث تو وہ ہے کہ جو آج ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. اس لیے کہ وہ جو منطق کا اور فلسفے کا معاملہ آیا تھا یونان کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا یونان کے منطق اور فلسفے کا اس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے زیادہ تر اس سے بحث کی گئی ہے لیکن اس آیت پر بھی بڑی تفصیلی بحث موجود ہے کہ یہاں منافقین مراد نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہی ہیں کہ جن کے دلوں میں ابھی یقین والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی اس کے ذمن میں میں چاہتا ہوں مزید کچھ احادیث آپ کو سنا دینا سب سے پہلے تو یہ کہ حدیث جبرائیل جس کو کہ ام سنا کہا گیا اس میں وہ تین درجے قائم کیے گئے ہیں حضرت جبرائیل نے پہلا سوال کیا اخبرنی علی اسلام دوسرا سوال اخبرنی علی ایمان تیسرا سوال اخبرنی علی الاحسان پھر چوتھا سوال بھی تھا قیامت کے بارے میں بتا یہ اکبرنی علی ساح اور اس کی ایک روایت ہوئی یہ حدیث جبرائیل جو ہے حضرت عمر سے بھی مروی ہے حضرت ابو حریرا سے بھی مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے چار صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ام السنہ قرار دیا گیا اس کو کہ تمام سنت کی جڑ اور بنیاد ہے جیسے سورہ فاتحہ ہے ام القرآن ام الک کتاب ایسے ہی پورے حدیث کے ذخیرے میں یدی سے جبرئی ہے امسنہ اس میں ڈیفائن کر دیا ہے اللہ نے اور ایک روایت میں الفاظ آئے کہ حضور نے فرمایا اران تالم اللہ نے یہ چاہا کہ تم سمجھو علم حاصل کرو اس نم تسلو جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا یہ سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان کس کو سمجھیں اگر تو ایمان کی جو کیفیات بیان ہوئی ہے پرانے مجید میں ان کے حوالے سے آدمی اپنا اپنے آپ کو ناپنے نا توڑنے بیٹھ جائے تو اکثر و بیشتر تو انسان جو ہے یہ سمجھے گا کہ میں اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار ہوں بھی کہ نہیں وہ تو بڑے بلند معیارات ہیں ایمان کے ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر پورا اترنا آسان کام نہیں لیکن کیا اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو ناپنے لگیں گے اس بنیاد پر دنیا کا قانونی نظام چلے گا اس دنیا پر معاشرت کا جو نظام ہے اور ریاست کا نظام اور شہریت کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا وہ تو ناممکن ہے تو کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے کہ جو کنکریٹ ہو واضح ہو کلم کھلا ہو صاف صاف ہو جس کے بنیاد پر کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد قائم کی جائے اور مسلم معاشرے میں کسی کی شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ کیا جائے اس کے ذمن سے اس میں فبا دیا گیا کہ ایمان کے پانچ ارکان ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں سب سے پہلے شہادت الہ اللہ وانا محمد اللہ ولہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاطے وائی وصوم رمضان وحج و من استطاع حد البید منستطا سبیلا کے اضافی الفاظ بھی آتے ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو اگر کسی شخص نے پوری کر لی وہ مسلمان ہیں اسلام کی بنیاد ارکان اسلام کا تصور یہ ہے اور اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ایمان نہیں آیا شہادت آیا شہادت ایک ظاہری ش ہے آئی ٹیسٹیفائی دیٹ از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ آئی ٹیسٹیفائی دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسینجر یہ تو قول ہے قول ایک عمل ہے اس نے بھی یہ قول جو ہے ادا کیا ہے معلوم ہوا کہ جیسے ایک پالا کھچا ہوا تھا ایک لکیر تھی پہلے ادھر تھا اب ادھر آگے اب یہ کوئی عمل اس نے نہیں کیا ابھی نماز کا وقت نہیں آیا ہے تو نماز بھی نہیں پڑی لیکن مومن وہ ہو گیا اس معنی میں کہ وہ مسلمان ہے قانونی مومن اس کو اسی لمحے سے شمار کرنا ہو اس اعتبار سے ارکان اسلام یہ پانچ ہے اور اس میں حدیث جبرائیل کے علاوہ یہ ڈیفینیشن بہت کلیئر وڈس میں آئی ہے حضرت عبداللہ نعمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے جو حدیث متفقن علیہ بنی اسلام والا خمس شہادت اللہ اللہ ون محمد رسول اللہ وام صلا وکات وسو رمضانہ وہ حجل بے تھے بنسپت سبیلا متفق نالے یہ پانچ ارکان اسلام ہے کل میں شہادت نماز روزہ حج اور زکات اس سے آگے چلئے بعض احادیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ اور بالکل کلیئر ہو جائے کہ کس طرح سے نمایاں چیزوں کو علامات کو شاعر کو معین کر دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی ان شاعر کے مطابق آپ کو نظر آئے اسے مسلمان سمجھئے لیکن یہ میں آج کر چکا ہوں اللہ یہ کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کی نفی کر رہی ہو وہ بات ہو جائے گی تکفیر کی وہ ثانوی مرحلہ ہوگا لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں یہ علامات موجود ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے ایک اور روایت ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے اور یہ روایت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جب کہ ابھی اسلام اور کفر کے درمیان جنگ جاری تھی اس وقت یہ تعین کرنا کہ کس وقت کسی شخص کو ہم مسلمان سمجھیں اس کی منیمم شرائط کیا ہے یہ بہت اہم تھا قانونی اعتبار سے جیسا کہ میں نے ارض کیا ورنہ تو گردن اڑا دی جائے گی اس وقت تو جنگ ہے اسلام اور کفر کے مابین اگر کوئی شخص مسلم نہیں ہے اگر وہ اس کا اسلام واجب التسلیم نہیں ہے تو وہ پھر واجب گردن صدری ہے اس اعتبار سے ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو قاتل الناس حضور